كونه والسلام وتسلم على سيد الرسل وصادم شوک نال بلندہ یا سلام کا سوہبیا ہابی ببلا اسلام یا سی آکین کو والله عليك ابو اصحابك يا راحه العاشقين معذب سني حنفي مسلمان براو السلام عليكم حمد گرو دتم لمبے تحیت و سنا تو بعد دعا ہے آج رانا خالق کائنات دی بارگاہ ہے بے بےکش پنا اندر مولا تعلق اپنے پاک محبوب اللہ تعالی علیہ وسلم دش کے اپنی رحمت دی پناہ تا فرماوے نفس شیطان د فتنیا تو مافو فرماوے دل دماغ زبان نگاہ نو گلتی خطا تو مافل فرماوے رن گرامی جناب دے اس گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئیے وواستا میرے عزیز جناب سوفی محمد رمضان صاحب چشتی اور خطیب جامع مسجد ہاضا دیگر نے فقیر نعوت دی وعدے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ وطال تعالیٰ نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی مختصر وقت دے اندر جنابے والا میں اگرچہ واضح خطاب کے قابل نہیں جس موضوع گفتگو کرانگا اس دا عنوان زیادہ نشین کر لو چنگے بندیاں دا سنگ دون وچ چڑھا بندے تے رنگ اشتہار حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور میں جڑا مسئلہ بیان کریں گا اس کے اندر ہزار مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا شرے صدر فرماوے رضان گرامی ماشاءاللہ اللہ تسی دور دراز تو تشریف لے آئے ہو دعا کر میرے حق اندر اللہ لا میں مینو بخش دے مجھ جیسے سیاکار بدکار معافی اتار فرما دوستو تین جان نے جس دے اندر زندگی گزارنے پہ دے مر کے جنا تریا جدو اٹھنا تین جہان تین جہان دے واسطے برحق نے یہ یعنی ہے کہ برحق نے پاوے کافرے پاوے مومن یہاں تین جہانوں تو گزرنا پڑنا مگر مومن موہمنہ ایمان رکھد ہے کافر نہیں مان رہ کوئی منتا جڑا یہ اوپر تو جہان ہو گئے تین گھر ہو گئے تر رواں نے دو قسم کی کئی روحاں نے ایسیا جتوں مر کے ج اپنی کیتی فس جل نہیں ملتی کسی پاس جان دی اپنے اداب روجے روسری روہاں وہ ہوں جی الہ سونے نے نام کی اتے وہ اپنے رب نو راضی کر کے گئے انتہائی اپنی مرضی اپنی خواہش زندگی نہیں گزاری بلکہ اون جی گزاری جی اللہ رسول کی مرضی ای روہ جدویع اللہ ان فسا نہیں اندھی رکھتا انی چٹی دے دیں اور جب مرضی جان ان واسطے کوئی قید ہاڈے سامنے قرآن حدیث دے پوری شرح کا جڑا نا وہ جہر کھڈ کے سات کھ کے پیا پیش کرنا آہ! آہ! قرآن کا بھی حدیث کا بھی جہر کھڈ کے تن پیش پیا کرنا آہ! کہ نیک رواں انعام والی روح جائد چ رکھا ہے جنہوں نے آپ قید چ رکھے آئے اللہ تعالا ان آزادی دے سکتا جہے اتے آزاد رالا انتہ قید رکھ دن قسم دیا روحاں نے جہان نے تر آزاد والیا فس گئی آپگیاں انعام والیا مولا کی رضاب والیاں روح تین جہانے رانوں دنیا ویچ بھی نار. قبر ویچ بھی ہوں ہشرچ بھی ایک دوے دے دے. چنگیاں روح جڑی اور اس مسلے اللہ تعالی نے کھول کے چٹے ننگے صاف لفظہ نال قرآن فرمایا کوئی نہ جان کے بلی وانگو بند چکرے کبوتر وانگو، تو اور گلے جے تھوڑی جی اکھا کھول لو تے اللہ دا قرآن صاف لفظا چان پا فرما ادیس بھی صاف آئی اللہ و شریشاد فرمود وسو ل حسن کا اللہ اولا ہے او بندے مئیوں اللہ رسولہ جنا آکھیا منیا اللہ تسول دا جنا تابے کیتی ہے اللہ تسول فولا مینا او لوگ کنہ گے انگے اللہ نے انعام فرمایا او اونا جنات اللہ نے انعام فرمایا ہے من النبیین سدیقی نا وشاد اللہ دے بندے غور فرما وحد لا شریک مولا نے اپنی لاہب سچی کلام دے اندر فرمایا ہے اللہ تے اللہ دے رسول کی مرضی چلن والے جہ گے او کنہ دے مولا سونے نے چار جماعتوں دا ذکر کیتا ہے جنہوں چک کا دا ایمان نہیں ایمان دسیا جبی جین کوئی انہوں نے ہے صدیقینا کوئی انال کو شہیدان سسو لے لوگ جی اللہ تے اللہ دے رسول دے اللہ تے اللہ, دے اللہ دی مخلوق دا حق ادا کرتے انہاں سا نیک آکھیا جیک آخیا خالی نماز پڑھنے والے نو نیک نہیں آخیا جڑا بغل چری پائی فرد ہو پٹے ونڈتا رہے نال کھوتیا نوا رہے جناب جی نماز بھی پانچ ٹائم دی پڑھ لیا کرے نہیں وہ نہیں اللہ دے نزدیک سالے تے نیک و نوا کیا جاندہ ہے جڑا رب دے حق وی پورے کردہ ہے رب دے مخلوق دے حق وی پورے کردہ ہے دوسرے لفظان دے اندر سالے بندہ کیا جاندہ ہے حضرت بابا فرید جیسے نو سالے آکھا جاندہ ہے پیر سیدے اللہ حضرت گورڑوی رحمت اللہ لینو سالیہ جد میاں شیرے ربانی نہیں رحمت اللہ لئے سالیا خیا آلہ اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سرکار نا نے رب دے حق وی پورے کیتے نے ان دی مخلوق دے حق وی پورے کیتے نے اللہ فرما جیڑے بھی بندے رب تے رب دے تبول تابے داری کرنے والے صحیح مانے ان دی جناب اد فرما برداری کرتے ان میں چواں سنگا بےلیاں رلا دینا وا یہ کہڑے سنگھی نے انہوں نے نبی ان سنگھی نے ہاں جی قربان جاواں جناب ادھی کین بھی انہوں کے ساتھی نے سہدا بھی انہوں نے ساتھی نے سال ہی ان ساتھی نے وہاں سونا الا رزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ اللہ سونا فرما ہے کن سونے سنگی نے کن پیارے سنگی نے جنہوں کا رب نے ذکر کیا کہڑے کہڑے نبی جن مرضی دنیا کے سنگی بےلی بنا لے یاد رکھنا جہ موڈے موڈا رلا کے میدان چلو نے جہے تر نال تھانوں کا کم آدھے جہے تر نال کچہریوں چم ਨੇ। جڑے تیرے نار سوٹا ڈانگا لے کے جناب اپنی جان واسطے تیار نہیں. مگر قسم شریک دی کر کے آنا. اے بیلی بے وفا نے وفادار نہیں کیوں واسطے جدوں بندہ مر کے قبر جانا ہے اس ویل یہ ہوئی بیلی سارے چڈ کے جناب کلی کوٹھڑی دے اندر پہ آ جاندے نہیں حالانکہ اوکھا ویلا ہوا ہے او سارے چھٹ کے اگئے نے تجے تو چنگیا نال یاری لائی ہووے گی اوہ ہن تیرے گول آ گئے ہون گے ان جاوا توجہ فرماؤ اس لے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی نوجڑے خاجہ غریب نواز اجمیری سرکار دے مرشد کامل نے خاجاج میری بے مرشد کامل نے آپ دا ایک مرید وفاد پا گیا خواجہ اجمیری فرما نے اص اپنے پیر پائی نو دفنا کے فارغ ہوئے جدو پیشہ ہٹ کے قبرستان تو دور گئے تھوڑا جا فرمایا تے ویکیا ادرو حساب لین واسطے فرشتے آ گئے نے ادرو سڈا پیر ہارونی قبر دے آ گیا اے اللہ فرما نے خاص سی کی توجہ فرما اللہ دیا بندیا ہوں میں چند دا سلسلہ جاری کرنا جس تو پتہ لگ جاوے کہ باقی جڑے اللہ سونے درضی دے دے مطابق زندگی بسر کردے اللہ سونا انہوں نے اس جہان دے اندر قید نہیں رکھدہ ہوں تری میری اقل کا فیصلہ ہے اتے قید لگلے جہان کی قید لے ਦੀ شرح محمد کی قید چ جا قبر دی قید چٹ جا ماشر قید چٹ جا اللہ مکبال کلندر لاہوری فرماؤں اقبال فرموے نے ترے آزاد بندو کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پا بندی جمال بندیا غور فرما مشکات شریف دی حدیث پاگ میرے پاگ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم حضرت معاذ حضور در صحبی نے آپ نامدار۔ ہم مالک عرب و سما دو جہانا دے والی سردار اپنے غلام نو ملک یمن وال روانہ فرما رہنے مشکات شریف دا کتاب الرقاق اٹھا گے ویخ ہاں جی حضور روانہ فرما رہنے مگر ویچھ ایک گلت غور کرنا جڑی کرن لگا محبوب دو جہان سرکار دے اخلاق کریم ویخ حضور دی آج لی طوالو ویخ کملی والے محبوب سرکار گلام نوڑے تھایا لگام فڑیے گل کر لگا گسا نہ کرنا وی آئی پی دور ہر گی لکھا ہوں وی آئی پی میں آئی پی نہیں وی آئی پی کہ وی آئی بی کی مطلب ہے میں کیا وی آئی پی کا مطلب ہوں انتہائی بڑا بے غیرت وی آئی پی کا مانا ہے بڑی انتہائی بڑی وڈی شخصیت ایمان دار دس دا کملی والے دے نال دی شخصیت کوئی ہے ذرا بول تو سہی نا بندہ جی مہربان ماسک خواہ نہیں پہن لگا جی ہویا بھی صحیح ختم ہو جان حضور ایمان والے دے شخصیت ہے زمانے نہیں سونا تے غلام دے گھوڑے دی واگ پھڑ کے پہ جان و شخصیت مڑ کتوں آ گئی معلوم ہوا شیطانی شخصیت نے رحمانی شخصیت وڈی وہ کملی والے وانگو آج بھی ان کے ساری کرے گی یاد رکھنا میرے حضور فرماندے میں جہاں رب واسطے نیاز مندی کردا ہے مولا کریم بلندی عطا فرما जरा सूर व्या आकड़े रब हमेशा पुट्ठा चुप के मारे याद रखना कोई वीआईपी बना चाहे ना बनना पावे रुपईये भी देने मुंह त मारना खोबेली सू वी आई पी नहीं चाह हमेशा अपने रब अगे झुकन वाले बनना चाहे अपने बगे रहना चाहने सारी मखलूक तो माड़ा बनके तू रो सारी मखलूक तू चंगा तेन मौला बना चोड़ेगा खुदावा दौला शरीफ की कसामे काफिर चंगा बनाना चाहते नी और निरी बर्बादी हूं बंद लै जिन्ने भी तेरे मुल्क अंदर हुक्मरान आए ने سارے کا گاٹا مولا نے مروڑ چڈیا میرے مولا حسین جی آج کیتی کی اے مولا کریم نے حسین دا نام دا روشن کر چلے کہ نہیں نہ یزید دا روشن ہے کہ حسین دا مر یزید وی آئی پی بنتا سی مولا حسین آج بھی کردا رہا جو فرمالم گل آ گئی ہے میرے کملی والے حبیب سل تعالی وسلم سرکار محبوبے خدا سرکار گھوڑے دی لگام فڑی ہے حضرت مال گھوڑے دے بیٹھے نے سرکار مٹیاں میٹیا گلا کرتے جا رہے نے نال مدینے چاہ روانہ فرما دینے پہ حضور فرما نے اے مال ہو سکتا ہوں جدو واپس یا ساری قبر پہ آنے, یا ساری مسجد پہ آسان ٹر جانا ہے حضرت مال رضی اللہ تعالی ڈھائی نکل گئی رو لگ پہ ہرور فرما نے مار رو نہیں آول سے بیجن من کانو ہے سو سرکار نے فرمایا مار رو نہیں میرے نال جی پرہیزگار بندے نے وہ جی ہو جی ہود اربی نال ہون گے سونے حدیث جب مشکاط شریف نہ میں زبان کٹا قط دیاں گا سونے محبوب دے خود اپنے لفظ نے سرکار نے فرمایا مان گھبرا نہیں جب بھی تو جف سی شرح مطابق پاک بن کے بھی رو گا محمد تیرے نال سارے توڑے میرے بندے پرہرگار نے من کا جہے بھی ہوچی ہولی ہوبار ہو سد ہو چل پائے گا میں محمد اربی کا سایا نال سونے پاک محبوب دی ادیس پاک توجہ فرما خدا دی قسم کر کے نہ مولا کائنات سونا حبیب نہ رنگ ویخائ نہ نسل ویخدا چل وی اس ज भी तंज न दे पईए थुम बुले शाह फरमा चल वेखी तानने जब भी तंज न देम ओते मैं वाह दत्त रंगदा है नहीं पुछदा जा देखी हो तुम میں وہدت رنگدہ ہے نہیں پوچھتا ذات دے شوق کہ میں وہدت رنگدہ ہے نہیں پوچھتا ذات دے ہاں یہ تیرے میرے برادری چل رہی نے مولا برادری نہیں ویخا مولا ویخ دا محمداری لگے برادری جنہیں مردی سان ہوئے. بھاوے جنا مردی پہلوان ہوئے اس سونے دے چی اے کملی والے سرکار نو راضی نہیں سرکار پچھے ٹر پیا ہمشے کا دلال ہے ہاں ہزور نہ یاد رکھنا اسلام نہ نسل چل رہی نہ نسل چلتی نہ رنگ ہے نہ کد کاٹ چل ہے اس بار گہل چلتا ہے تو تیرا عمل چل رہا ہے وہ <laughs> صرف ایک شہ و نہیں اس دل بیک دے تیرے عمل وال ویخ امل والے بھئی تیرا دل عمل جی صاف ہے تو مل سمجھ لے کملی والا محبوب تیرے ہر دم نال سلطان باب فرما نے سلطان لارفینا فرما نے دل کا لے نالو امہ کال to know ہوے دل یار پشا کرنا. ایس دنیا چال نے جنگیا گل لگ جائے چنگیا وفادار نو بےلی بنا لو ایس دنیا قبر اندر بھی تیرے نال میدان معاشر دے اندر بھی تیرے نال ہو گئے خدا باد شریف دی قسم دنیا دی گل سن غازی علم دین شہید دا نام سنیا گا ترخان دا پتر سی لاہور دہن والا داڑی منا نوجوان سی مگر جدو بھاگ جاگن لگے میں اپنی جان کملی والے سرکار اتو وار دے جد وار کے میاں والی جیل دے بیٹھا ہے رات کا ٹائم بابا دین محمد ابے جناب ایک بڑا بابا ہاں جی جناب پکی جی عمر والا جڑا جیلر سی رات نو گشت کردیا کردیا جا کے کوٹڑی بھی ویکیا جناب گاہی اگ نظر نہیں آیا گھبرا گیا پتہ نہیں رات نو دروازے توڑ کے نس گیا کی بنیا مگر ک وی اسی طرح وجہ پیا دروازے بھی اسی طرح بند نے حیران ہو گیا بندہ نس گیا ہے سویرے میری خیر نہیں حاضری ہو جانی میری ہاں جی میں ہو گیا مر تھا گیا پریشان ہو کے واپس چلا آیا جد سیری دیا پھر جا کے ویکیا تاری اندر بیٹھا ہے پا خوشان کر گیا کی کی در گیا بابا پوچھ خدا ماجرا کی بنیا کدھر گیا سائ گالی فرما نے ਬੇਲੀ آ جائیں بہتا میرے کو مولا علی مشکل کش آ گئے فرما ਨੇ اٹھ کالی <تصفح> چل تین سونا کے بلا میدان لگا سی سرکار کا جی تخت پچھا ہے حضور دے یار سارے بیٹھے نے مینو حاضر کیتا گیا ہزور فرما نے غازی تیری قربانی اص قبول کر لیے قربانی قبول کر تینو ہن باہر کٹ لیا چاہنا چاہیے کوئی مائی دلال تینو نہیں پڑ فکے گا جی چانے مڑ نال ہمیشہ رل جائے تو پھر جا پھانسی لے کے شہادت لے کے سارے کو اے غازی جی دینار دنیا جنیا کمی والے سرکار میں قربان جاوا حضرت اسمان گنی شہادت ہے شہادت حضرت عثمان اسمان گنیڑے آیا ہوئے قربان جاوا تے جناب دے پانی بند ہو گیا ہوئے ہاں جی دشمن چارے پاس گھر دے محاصرہ کیا ہے ہاں جناب پانی بند ہو آپ سرکار روزے دن قرآن دی تلاوت پہ کر رہے ہیں حضر اسمانے گنی سرکار نے ویخیا روشن دان تھانی چودوی دا چند محبوب نے اپنا رخ روخ ہے حضور فرما نے عثمان اج روزہ سڈے کول کھول لائی ایمان دس مڑ اتو ح نبی نبی زندہ نبی سارے گلام بھی زندہ, زندہ. لوکی تو نبی پاک کی گل کرتے نا خدا کی کسم کر کے آنا میں آنا ہزور کی موت تو لوکا زندگی قربان کرا ہزور کی موت دن زندگی بھی نہیں رل سکتی گل کرنا ہے قربان جاوا ساخ نامدار تو توجہ فرما ہے جی حضرت سیدنا بلال حبشی کا نام او بلال حبشی اقبال اقبال کہ میں انگریز دی کتاب پڑھی وہ لکھتا ہے بیا کہ یار سکندر بادشاہ ہوا روم کا سکندر بادشاہ اکھے دی تاریخ جیڑی وہ گمے پتا نہیں اندر صحیح پیو دادے دے دا دے شہر لگتا پیا اکھے وہ روم دا بادشاہ گزرا تو ان کی تاریخ دا پتا نہیں اکھے ایک مدینے دا محمد دا کا اللہ ایک غلام ہویا ہے جنو برال آخنے تاریخ بھی محفوظ ہے تے دنیا بھی جانتی تو حیران ہو گیا یار یہ رنگ چڑھ کے رومی نو جاندہ کوئی نہیں ہبشی نو بلا کوئی نہیں <تصفح> وجہ کی اکھر اقبال نے شیر لکھیا اقبال کس کے عشق کا یہ فی زم ہے اقبال کس کے یہ فیض آم ہے اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا رومی فنا ہوا دوام نام ہمیشہ حضرت بلازرتی اللہ تعالی نربان جاوا جی ندی مکے دیا گلیاں بازار لٹا لٹا کے کٹیا سی مگر اپنے دین ایمان تو نہیں سی پھردہ اپنے, دین تو نہیں سی اپنے خود محبوب سرکار آخر سن سڈے خداوا نام ہے یہ چرما سن بے لی میری زبان تی ہو چڑھتا ہی نہیں <laughs> کسی ہو چڑھتا یہ بلال سرکار جدو انتقال ہوگا آپ والی محترمہ رون لگ پیا نہیں آپ پگ پی نالا ہائے ہوئے ہائے حضرت بلال فرما نے نیچیے چپ رو نہیں واہ تارا با خوشی کر اللہ خوشی کر کر ہس نہیں چلیے اچھی کیوں ہسا فرمایا نل کاغد محمد اصاحب اسا کل جا کے پاک محمد ہزور دار ملاقات کرنی ہے نہیںلاقات رب جو پیا فرما جنا رب رسول منی جب رسول منی ہے, ہے انہوں نے رب نے چار یار دے چی نے نبی بھی انہوں کے نے سدیق بھی ان شہید بھی سال ہین بھی انہوں کے نام نے یہ چار گروہ رب سونے انتے نے حضرت بلال فرما نے اپنی گھر والی نو فرما رو نہیں اور گوش پاک میرا کا نا سنیا ذرا بولو چاہ مزہ نہیں آیا حضرت گوس پاک میر فرما نے جدو جمیا سا نہ اس ماری سی بے حسن لگ پہ سر چان آ گیا ساڈے گھر پتر آ گیا ہی ورگا ایسا سارے نہیں بولے کیا تھی جمد دندیاں کٹتے آئے سو صرف دو شخصیت نے ادرتی علیہ السلام جمدیاں نہیں روئے تو ہبی خدا جمدیاں نہیں روئے حبیب خدا جمدیا اللہ ہر کسی نونا پہن جی توجہ فرمان بیال ہے مسلام پاک نے ہستے جی؟ آپ نے توجہ رکھنا ہوں کو فرما نے بےلی آ تم لوکی میرا غوث پاک میرا پیر یار بھی والا فرماؤں بے دے کم کر جدو تم نہ دنیا تو لوگ روندے ہونے ہستا تور جل تو مڑتا ہوئی یہ تو اپنے تنے من اگو پیار ہو پچھلے تیری جین پیرو مڑ زندگی کی ملوم زندگی گزار دیا جانا خدا دی بسر کر دنیا میں چنگا بندہ جدا کیوں ہو گیا ہے تگوں ہستا تر جگہ میرے رحمت رب سونے کے رحمت والے پاک بندے آئے کڑے نے مین لین واستے آئے کھڑے نے قربان جاواں ہاں جی توجہ فرما سلطان فرما ہے ہر سن دے کے ترو لو تی دلاسا of Sorrow. گھتے سنی اے پلٹ نہ صاحب تامند ساحب ت یارہ لے کام مند سی ات گھٹنا ماسا سچیا سمجھ آ رہی ہیں رہی اے با اے با رہی با سبحان لاشا جی ساری قوم سچیا گلا جانے چڑ جان بڑی گل ہے بھائی ساری دیہڑی جھوٹ بولن سن جان ایڈا پیار سچ تو ایڈے گدار चौवी घंटे ड्रामा वेखना है। ड्रामे का माना हों ठे का मानना सच हो बोलो तो सही अपने मुंह पे आने झूठ न सुनने वास्ते कि पैसे ला मॉल भी झूठ बोले तो मसीबे नहीं रह सकते पिछले नमाल नहीं होंगी ایک دا جنجر بھی آدھار نہ لے کے گل ایک جگہ سے کہ لگے گی صاحب جھوٹ بولے مولوی تو نماز ہو جاتی میں کیا لین جھوٹیاں لگی ہو جاتی تو پچھو باج ہے پستا میٹھی اگے امام تینو سچا لگے خدا دیا بندے جے جیل جی جے فرشتے گے فریش پہ جی رو بڑھو منہ کھول منہ کھولیا جب بالک مار دن کھولیا انہیں رکھ کے ہکو گولی ماری جہاں ہزار پولیس والے دی گولی نار مردا نہیں پہچا سکیا اللہ <سلام> سانو جھوٹ تو بچاوے لانت خدا اللہ سان سچیاں چرل آ جھوٹ تیرے پتر پڑے پتر بھی تیرا جھٹا زمانے کا اج ہو گیا بھی سارے جھوٹ کا جو تیار جو جھوٹ چویا کڑا ہے ہر ویلے سبق جو رانت دب ملتا اٹھتے جان دن بس بے وقوف جناب آخر کے بلے بلے, بلے تباہی پھیر دیتی ہے نال جاؤ. توجہ فرما ادھر ویخ میرے سامنے کتاب بہ شرح سدور فی حال مل والقبور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے دی. جنا جاگ دیا کملی والے پچہتر وار ویخی ہوئے دو لکھ حدیث کنیا सीने में मैं एक जगह से तकरीर पा करा तो मेरो तो पहला जनाब ए बारलिया चोखा पढ़िया आखन लगा माली साहब तुसा बड़ा कंप्यूटर खिलाफ बोलते वेखो ना जे कंप्यूटर चदीसा आ गई सारिया हदीसा कंप्यूटर च मफूल हो गई मैं क्यों बेमाना تیرے دشمن دا دے پہلا حدیث سینے چن ہوں آ گئی نے کمپیوٹر دین میں کیا کمپیوٹر آجتے نہیں آیا امام احمد بن حنبل امام بخاری دا استاد غوث پاک دا امام دس لاک آدیشوں کا جہافر سی کنیادی امام شافی شگر دس امام شافی نے کمیس دتا دھومے دھو کے فارغ ہوئے نا تے سوچا استاد دے کپڑے کی میل اے زمین تے سٹھا تے بے ادبی نہ ہو کیوں نہ ہوئے پی چھوڑیا استاد امام شافی سی کرتے دی میل پیمن دی برکت جو ہوئی ہے ہزور دیا دس لاکھ ہدیشا کا ہافل بن گیا ہوس پاک نے امام منیا اپنا امام احمد نمبل نے انہوں نے منع آپ نو ہمبلی کم دیا چلے آئی دشمن نے دان کھیڈیا ہوں میں مڑ کج کرنا پینا ہے ہر بندے کی کنڈ کے اتنے کمپیوٹر بننا پینا بیکٹری رکھنی پینی ہے ٹریکٹر کی ہے جی دین چکی پھرنا ایڈا اور نہیں چکی سانو دسا دین چکی جا سینے آ جا سنیے اپنے دل چ باہر نہ سال لگے اور مصیبت بیٹری ہونی پوٹر سا سہ بسترے چکن والے کمپیوٹر چکن ہوں تو جو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لائے. آپ لکھ ہیں حضرت داتا گنج بخش دے پیر لاہور دا داتا دا پیر. سرکار مرشد حضرت خواجہ ابل آسم کشہری اپنی کتاب رسالا کشہری لکھتے ہیں تقریباً بارہ سو سال یار سو سال پرانی گلے سو سال یار سو سال یار سدیا دی گل ایک بزرگوئے ابراہیم بن گیاں مکہ شریف کابے کا بیدہ تواف کرنا پیا ایک نوجوان ملیا ہے مینو آئے ایک دینار لے لے کل میں مر جاگا ادے دینار دا کفن لے لو ادے دینار دی قبر بنوا لو میرا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیں بزرگ ابراہیم بن سہبان فرما نے میں او درہم دینار ہی لیاؤں اس طرح نوجوان سواف کردہ کردیا فوت ہو گیا ہے حرم پاک دے اندر موت آ گئی فرما نے میں جنازہ پڑھایا کفن لے لیا قبر خدائی قبر جا کے جدو رکھن لگا وا میں منہ دے بند کھولے نے انہیں اپنی کھولیاں نے میں آنا خدا دیا بندیا کدی مرن تو بعد بھی زندگی نے رب دب آشک و کلو محبن للہ تے رب ہر عاشق ہمیشہ زندہ ہوں میرے سامنے کتاب پئی ہے کتاب الروح محدث ابن قیم جوزیہ دی جیڑا مسلم ہے وہابیاں دے نزدیک او بھی اپنا امام تسلیم کردے نے بڑا بڑا محدث ہویا ہے کتاب الروح دے صفا 13 عربی دی چھپی باہر دے ملکاں دی بیروت دی بی وسہ احمد بن سلمان ان ثابت ان شہر ابن حوشم ہو شب ان ساح بن جسامہ وا بن مالک ہزور دونوں صاحب ایک نام صاحب بن دوسرے س نام اوف بن مالک میں آپس برا برا بنے ہوئے سن دے لڑ لگیا میرے چوڑی فل پے چنگے نو یار بنایا ہوئے براہ بنے ہوئے سن حضرت صاحب کہ مالک نو آ کے پراوا جڑا مر جاوے گا نہ میرے پہلے پچھلے دسنا پڑنا بھی میرے نال بنی کی میں پہلا گل کر گیا بھی چنگیا روہاں چوٹیاں رادی ہر آزاد ہے نا تو گی نا سڈے پہ بندی ادھر دیکھا فرما نے حضرت آؤ کہ نے ایوی ہونا ہاں ضرور ہونا تین دسنا پڑنا فما تو فراؤ اوف حضرت ساب فا تو ہو گئے آف بن مالک نے ویخے انتخاب دے اندر حضرت اوف آئے نہیں حضرت ساب آئے نہیں فرما دیتےوا کی آئی رب کی پرماند نے مصیبت نے پر مولا نے بخش چڈیا تیرٹ لے کھڑے نا استو مولویا بھی بٹھا بھائی ٹا کرا وہ بھی آدھے جہا ایک روپیہ مسیطے چاپ جنڈا دیں دیا وہی بن گئی دی گل کا کرنا فرما دن مسیبت نے بڑیاں سن پر بخش درما میں وہ گل اندر کالی جی پٹی پئی ای میں پوچھنا ہے کالی پٹی کا فرما نے یارہ ایک یہودی میرے نال راسی سی دس دنار ل سن گل چ پے پے تری مہربانی مہربانی کری یہ چیتی نال واپس کر دیر پراس ہے میری یہ جان چا گل چڑا نہ کالا پٹا وہ دسان دنارا والا آری جان چاہ قربان جاوا ادھر ویخ اگلی گل صاحب ہی فرما رہے وہ میرے آپ وا جو بھی پچھے سڈے گھر ہوں پیا سانہ پتا پیا لگتا ہے اکے کیویں اکی جی جڑی بلی مری ہے نا سڈے گھر فما تو آو فراف صاف فوت ہو گئے آف بن مالک نے ویخے انخاب دے اندر حضرف آئے نے حضرت سام آئے فرمانے پاوا کی آئی رب کی بیلی بے لیا اتے مصیبت بڑیاں نے پر مولا نے بخش چھڈیا تیر ایجنڈا ٹکٹ لے کھڑے نا است مولویاں بھی باٹا بائی ٹھکڑا وہ بھی آتے ہیں گل پہ کرنا فرما دے نے بڑیا سن پر بخش درما میں وہ گل دن کالی جی پٹی پی میں پوچھنا ہے کالی پٹی کا فرما نے یارہ ایک یہودی میرے نال سی رول دس دینار لے سان سن االج پے پے مہربانی مہربانی کری یہ چھتی نال تو واپس کر دے تو میرا پراس ہے میری یہ جان چٹ جاوے جڑا گل چ پیا نا نہ کالا پٹا وہ دساں دنار والا آخر میری جان جاوے قربان جانا ادھر وے اگلی گل صاحبی او میرے پرا وا جو بھی پچھے اندر گھر ہی پیا سانو انہوں کا پتا پیا لگتا ہے اکے جیڑی بلی مری ہے نا سڈے گھر چل سمجھ مسلمان یہ حضور دے صحابی دی پیا گل کر اللہ صحابی حضور کا پیا فرما ہے وفاد تو بعد اپنے بےلی نیا دستا کہ میرے گھر چ بلی مر گئی چند دن گزرے نہیں مینو اس بلی دے مرن کا بھی پتا ہی ساڑے گھر بلی مر گئی وال امن نہ بےنتی آ میری بیٹی جہی ہے نا وہ بھی چھیا دن تک سوت ہو جانگی تیری مہربانی میرے گھر دنو آخ میری بیٹی نا پیار کرن کر چھ دی مہمان جو ہے وہ ساہ جانے ہوں میرے کوڑ. حضرت قربان جاوا تبج فرما حضرت صاحب فرما دے سال فرما نے خاف میری بیٹی چھ دن دی مہمان میرے گھر والوں دس دے مہربانی کرابی بےلی میں آیا وا دے گھر میں ہو گئی بلی مری سر اچھا کہ میں آخا یار بیٹی اپنی جیڑی نے دھیان نہ رکھے جی بچاری چون دن کی میں مان اسٹور جامنا. چھ دن بعد آ کے بھی جان دی رہی معلوم ہویا پر میری جھلیا زندگی اس جہان دی نہیں زندگی اگلے جہان دی بھی ہے قبر بھی زندگی ہے حشرچ بھی زندگی ہے فقط گل ہے ای جے تو روح اپنی چنگی لے گیا تو مڑ اتے تینو آزادی ہوں نے جے ایوح اپنی پلید کر بیٹھی فلما ویخ کے حرام کھا کے سارا کچھ ہے جی اج روز رکھنے آس میری گور نال سمجھنا ذرا روز رکھے رکھنے پہ نا ایمان دسیا جی کلے کل کمرے بندہ بیٹھا ہوئے. کوئی نہ بے خدا ہوئے. اگے حلال رسک فروٹ روٹی گوشت ہر ہوئے. ہے؟ کیوں نہیں پی ہو اللہ ویخنا پیا پر وہ مسلمان پتہ لگ لگا تیرا اللہ تے ایک مہینہ ویخ دارہ مہینے اللہ دشتے کو ایک مہینہ کل کوٹری چہ کے حلال نہیں کھانا آن رب ویکد یارہ مہینے رب دیا نوج بل لاکھ بند نہیں یارہ مہینے ان پیا دستا حرام بھی سوٹھی آنا ہر شا رگڑ پگڑ کیتی پکڑ کی آنا پیا ہوئی چمڑا نے سینگے چمڑ ای بے وقوف بندے بے آج حلال تو رکی رکھنا یارہ مہینے حرام تو نہیں روکنا موٹ پایا رب کا حکم ٹوٹ جانا ہے تو یار مہینے رب حکم کو نہیں ہوں اکلاں تے ٹھوری گئی نے مہاراتی تقریر کر رہا سر لاہور شہر میں کیا بے لیوں یہ دسو عورت اسلام بانگ پڑ سکتی کی خیال خبر دے سکتی لیکن گل جی کری ہو مار ایک بل دسنا کہڑی شاید آ میں نماز ہی بڑے آنگی ڈیر لگ رہا کہ جی کنجر مسیح نہیں کدی وڑتے میں جا آ آکھے بانگی ہے آخر تین چیشتی کہ دس میں ہوٹل والے دسے آخ میں ہوٹل لنگیاں تو میں کرسیاں تو جگہ نہ پی لبے دوجا بچارا ویلا پی میں آخ کیڑی مٹھائی پہ ونڈین آخیا جیبے پہ نچدی ہی لگا ہے میں قوم نسا بے بے نچنی چاہیے مسیح بڈی ٹو بان چپڑا میں لائنا نہیں لینا جا پیسے بھی بڑے تہ شہر یہ کی پتہ نہیں کتنے تک جا ہاں منتھ لگتا نیری تراک گئی ہومانات <laughs> <harder. laughs> بے وقوف بے وقوف آخری اس کی وجہ یہ کہ اقل ہے تے میرے مستفا دی شریعت پی قسم خدا دی اقل جدو مسلمان جدوں کا کافر پیچھے ٹرن لگا ہے نا کافر آپ رب اے کاغذات جانور تو تہڑا بنیا ہے جی جی تگنا نہ میرے کملی والے پیچھے تے ساری کائنات تو آلہ میرے کملی والے ذات جڑا ہوندے پیچھے لگ پہ ربو بھی آلہ کر سکتا ہے ایمان نار دس ای گل ہے ذرا ایمان نال گوائی دیا جی بندے درویخ میں آخیا میں یار یہ دسو اور ات مر جتنے کفن کے کپڑے پو آئی دینے پتہ ہے مولوی بھی مر جانے مڑ ہوں کفنا کی بنتی پانچ کپڑے مر جائے بی بی تے کنے کپڑے سنت نے پانچ دو نے چادر ایک ہوتا کمیچ ایک ہوں دامنی سینے تے آستے تے ایک ہوں دوپٹا یہ چن پانچ کپڑے سنت ہوئے پے مری ہوئی تے میں پاک پتن شریف کے ضلع تقریر پہ کرتا ساں میں آخ ہوں جیوں کے کن کپڑے ہیں جٹ بولیا ڈیڑھ کپڑا ایمان دس یہ میں نے ہوں تین خود دس بھی جب یہ جی نہیں لکتی یہ ڈیڑھ کپڑا پیس مرین ضرور پنجائ سوا ہے میں نے ایک چیشتی صاحب مسئلہ دس میں مر جائے اور منہ ویک سکتا غیر بندہ نہوں مری دا منہ ایماندار دسو ایمان اپنی دوائی کبھی مری کا منہ ویکھ دگلی ماندار آپ وجہ کی ہے کیوں ساڈی اقل ماری گئی ہے اسا کی والی نڈ دیں اس محبوب نڈیا ہے جنہیں جانوروں ندہ چ بنایا بلکہ جانور نو مقام دیتا ہے فرش تر غلام بن رہے ہیں اج بندے جانور بنے پائے ڈنگر تو بہتر بنے پائے ملور شہر گل کی کوٹیاں بہلی ہوں بڑی بڑی بڑی گڈیا والے انہوں نے نیندر نہیں آتی آخر جی مول سا کی کریے نیندر نہیں رات کو گولی کھا پی گولی کھا کے سویے تان نیندر آتی میں آخ جی کا گولی کھا لو ساریا گولیاں چھٹ جاتے وہ کیڑی گولی میں غیرت دی گولی آرام نال سکون آئے گی دل سکون چ رہے گا ایک غیرت دی گولی کھال جہی دھی بھائی اللہ نے لکاوا اسے بنایا گائےا لائے جی میں سیدہ ساطمت زہرال لک دیں توجہ فرما مل پیا کرنا اور توجہ رکھ آخری گل کر کے تقریر مکا دینا باقی دی کل علی مشکل کشا دی شان انشاءاللہ شاء اللہ دن گل پہ کرنا رب رسول نو من لے پچھے چل پے تیر یار سونے نبی بن جان گے تم مر کے بھی نہیں مرے گا سامنے کتاب پی امام جلال سیوتی رحمت اللہ محد محدث نے جو رحمت اللہ کے حوالے پہ لکھتے پہ لکھ دے نے جو لکھتے کتاب دے اندر कुरबान जावान तिन फिराओ सन तिन फिराओ मुल के शाम रूम की बादशाही लड़ाई पही होंगी है मुसलमाना की तिने भिरा कैदी हो गए बादशाह रूम के फल के ल गए तिने नौजवान ने बादशाह ने तिना अपनी बारगाच आदर्श किया फिर ईसाई बादशाह لگا اپنے دین تو پھر جاؤ کی کرو کی کریں گا اگر دین تو پھر جاؤ دیا ویا دیا گا ادی بادشاہ لکھ دیا گا اپنا دین چڈ کے یسائی مدد آ جاؤ میرا غور کر مسلمانا تین پتہ لگے مسلمانی کی ہے भा ट तमान वेच देने हा। असाने जरा सामू सड़क बना देमानो लै जावे जेड़ा नाली बना देमानो लै जावे जरा गैस भर देमानो लै जावे तू असा गैस भरवा के ईमान दी खड़े होने मगर मैनु वहादव लाल शरीफ की कसम है वीर ईमानो दौलत अश फर्श में मिल जाए ईमान का मुल नहीं पूरा हों ای قدر پوچھنا تے مولا حسین تو پوچھ گے جنہیں بہتر تن شہید کرائے نے ہوں تین آرام بادشاہ آخدیا اپنا دھی چڈ بادشاہ ہی لکھ دیا گا اگو کی کرتا ادھر ویخو مسلمان جدو ایک گل کی آدھا جی نہیں آ گوگے مڑ موتے تیار ہو جاؤ دے د آشک منہ چ نکلنا یار محمد او سونے محمد ساری فریاد نو سن لو نبی پاک سرکار دیارگاہ فریاد کی تیرے! बादशाह समझ गया फिरन वाले नहीं हटण वाले मुड़न वाले नहीं। डट के बोलना बादशाह कह लगा अच्छा बी तैयार हो जावो कह लगा तीन कड़ा तेल दे गर्म करो त्रै दिन अग थले बल दी है पी کڑھا ابلتے نہیں پہ تین براوا نو روزانہ پیش کیا ہے او جی تو ہٹ جاؤ نہیں تے اندر اندر مچھلی وانگو ترے جا کن چی دے سڈ کے جا اس جگرے تو جس دل دے اندر میرے پاک محمد نے ڈیرا لایا تو فرما ایک بہت ایک دیہڑ پا دجے نوجوی دیار پا دیتا ہوں تیجا ایک ہال مچھ ٹوٹ دیے پی سڑ عمر کا نوجوان پر قائم وہ نیمان وزیر اٹھیا اندر بادشاہ سلامت ٹھہر عمر چھوٹی ہے یہ لواگا میرے سپرد کر دس آگا کی کرے گا آ میری ایک بیٹی ہے بڑی سونی میں کلے کمرے نو رکھاں ان رکھا گاپے ان دین تو پھیر لینا ہے وزیر لے کے ٹر گیا بیٹی پیش کر ہے دے اندر دالی دن گزر گئے دن چڑھتا ہے فقیر روزہ رکھ لات فقیر نماز نیت لیں دا ہے. اللہ ل یو تو نہم سو جدو کیا کیونکہ رات پویتے وہ دے دردا جگا سبان جا مت مجھے فرمانا جبان رات نو نیام کردا دن روزہ رکھ لینا ہے لو فرماؤں نگاہ شیطان شیتانا تیرے جیڑا دل پا بجتا وہ نگاہ بھی نہیں چکتا ویدی نہیں کوئی ہے سہی کہ نہیں کیوں ویخے توجہ رکھ درکار جو دل چسب چالی دنگا گیا دین تو نہیں پھیر سکی چالی دن تو بعد وہ لیڑ کہیں لگا تھیے کی نتیجہ دتا لگی با آخر اپنے براواں دوا نڑا وے تڑفتا ویخی خرا کسے ہور شہرت رکھ دے تاکہ اپنے براوا دے مرن والی جگہ تو دور ہو جائے یہ چیتے بھی چاہواں دا غم لے جاوے وزیر نے شاہر منتقل کر دن بادشاہ منگ لے ل ہوں مڑ اسی طرح کمرے اندر مگر نوجوان پھر نہیں پیا ویخنا اخیر بیٹی دا دماغ چکر کھا گیا کیوں میرے وال نہیں وہ تس دے صحیح ہو کہ رب دی پوجا کرنا آخدہ ہے شہر ہے شاعر دی زبان سنانا ٹین آخر لڑکی آخری تسی ویخ دے کیوں شیل میرا غیر کدی تکی دے نہیں لڑکی کو مڑ کہہی ہے تسی من دے کیوں نہیں گل میری ڈردے نہیں جب مل دے اب بردے اصب بلدے زندہ نبی دے کوئی مارا نوجوان مر مین بھی کرنا اچھا پڑھا کلما پڑھایا نوجوان آخ ای نسن دا کوئی چارا کر آدھی گھوڑا میں لے آئی گئی گھوڑا لے آدوں رات نس پائے اتو گھوڑے توار جانے نے پہ جنگل پچھو دی ٹاپ دی آواز آئی گھبرا گئے دشمن ملا پواز دی گھبرا نہیں نا جنہاں رن کڑا وڑف دا دیکھا سی بس ایک ٹوبی آئی ہے تیل جنا تو اس پڑ گئے نا ہت بھی آخیا آئی بس مڑ براہ سانو رب آخیا فرش فرشتے نال نے جاؤ تو دا نکاح اپنا تیرا نکاح اپنا وہ واسطے آیا خبر بھی نہ دے بیلی یہ تین جہان کے بےلی ہوں ای تشتہار نبی پاگ کی زندگی کا لکھی کھڑا ہے ہزور کے درد گلام گلامان جی یہ سنگ ہوں تیسلا کر سنگھی کہڑے چنگے نہیں نبی سی کی شہید سال ہی نے چار سنگھی چنگے نے یا آج دے گن والے بے لی چنے نہیں अपने इन्ह संघिया वास्ते उन्हों संघिया वास्ते में भी शर्त ने यह भी कुरबानी मंगते ने मंगते निया साफ फरमाते दुनिया ते जो कम नावे सौखे सौखे वे वेले, उस पर <تصفح> <لے تصفح> مڑ ہزور سرکار دی دین بھی جی ویلا لیکن دین کی دین تے حضور کی شریعت حضور کا قرآن ہے قرآن نو کی نقصان ہے جو دنیا چلے تو بے بائی بیڑا اپنا گھر کرنے اللہ دے کلام کا کوئی نقصان ہے بڑا رب دا دین تے رب دکام نے رب کا حکم نہ رب نٹا نہ گاٹا لگنے واسطے ان تابے داری کر رب دے فرمان بڑے سچے مین قسم وال شریف دی دنیا بدل جی پیرا تو بدل جاتی یہ نے لوٹے کے آدھے برادری ایماندار دس ہوکیر بھی لوٹا بننا دیکھے کملی والے لا چڈیا نے ہوں تیرے سامنے گل سنائی ہے ٹکیاں تے لوٹا کوئی بن ہے پر ان ویخ آخر بادشاہ پھر جا محمد سونے تینوں دتی بیٹھے جان اپنی سچیاں سچیا نال رلن رلن واسطے داڑی شریف رکھ پانچ پنجم دی نماز حلال رز دکھایا کر چوٹ تو بچیا کر تبجو کر دا, غیر دا کسے دا حق نہ ماریا گھر ٹی وی نو کرو, دے کنجر گروں کاجرخانے اپنے گھر گیر دا ممبا مرکز بنا دے کملی والے سرکار من قسم با لا شریک دی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں لائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں ہے جی جا ایسا منہ اس طرح پھیر میں نا تنگ سمجھ تسا سمجھنے منہ سٹے دے لیکن حقیقت کملی والے دل تجار گئی. حضور دنے, امتیو تو وی دے نے امتی کنڈا بھی جی تکلیف میمو سد کے جا سر ہوئے جو سارے جہان دی جان جان جو فرمایا تہن کوئی کنڈا بھی امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ والا روایت لکھیے فرمایا ہزور نے تو آنو کنڈا بھی پہنچے تکلیف مین ایماندار دسمتی جہانم جا جہان آم کر کے ہزور دکھ نہیں اپنا کوئی اگریز کی سنت تدا کر دیا پیسے بھی لگتے ہیں جانم بھی ملتی ہے کملی والے دی سنت ادا کر ہیں پیسے بھی نہیں لگ دے لگتے جنت بھی مل رہی ایسا کیڈے چبل بن گئے ہیں حضور اپنے ایڈے سونے محبوب کے ہاتھوں جنت نہیں لے وہ بھی مفت کتوں جانم نہیں کھڑیاں پیسے ایمان نال دس آ جڑے داڑی منڈا نا دس نے لگتے ہیں تڈے علاقے اجکل کی ریٹ چلن دیا سات رپے لائی وہ سات جدوں دی دہڑی شروع ہوگی نا اس دن تو سات رپئیے کنویں دن منان دے ہو دوسرے کے تیسرے اج کل تو روزانہ بڑی صفائی ہو رہی ہے اور میں کہو بھائی ماننا ہے صفائی نہیں ہے اپنے ایمان صفائی کی سفائی کی <laughs> چنگی صفائی اور دو اے تری تین سات روپئے خرچ کرنا تی یہ سات روپئے کی کمیٹی پائی جا ایمان کر کے آنا کو دو چواں سال اسے بیٹی دا ویاہ ہو جائے مر کیوں تو پریشان نہ ہوے دعا منگنے یار لائے بیٹیاں نہ ہی دوے چنگا ہے. مین تو میں بڑا تانگیا انت ویا ہوا گا میرے کو خرچ ہوئی ایسا کوئی نہیں بت آپ پائی کھڑا ہے مین قسم اللہ شریک بھی میرے کملی والے شریت سے جیلا چل پائے نہ اولاد بھی رحمت بن جاتی اپنی زندگی رحمت بن جاتی سارے دکھ ہے انہوں لانتوں میں جہیا غیران پیچھے چلنے لب میرا کملی والا آپ بھی رحمت دے ساری شریعت رحمت سات روپے دس روپے کمیٹی پائی ہوگی روزانہ دی دوجے تیجے دی ایمان دس کتنے مہینے کا تر سو روپیہ بن گیا سال کے کنے بن گئے چتی سو بعض سرکار جنتو کملی والے سرکار پھسا کے وہ جدو گرفتار کر کے لے گئے نا بدرد نو بدر دے قیدیوں کل جنگے بدر کا دہاڑا سی ستارا رمضان شریف نو جنگے بدر ہوئیے جنگے بدر دے قیدی کافران حضور سنگل مار گئے نا مدینے شریف تے سرکار او کھلوتے نے تے حضور ویخ ویک کے مسکران مسکرا دیتے صحابہ پوچھتے نے حضور مسکران دے کیوں کہ فرمایا اس واسطے میں ان بن کے جنت لے چلیاں تے جانا نہیں چاہتے مطلب لال فرمانا ما سنگنا مار مار کے جنت خلنا اقل اتنے کم نہیں کرتی جیت اقلی مستفا دعا کر اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو عمل پتا فرماوے رمضان دا مہینہ روزانہ تقریر کرنی ہوں جی اس واسطے خشکی بھی ہو پار نہیں لگا پار میرے چوکھا لگتا جا جی زور سننے چوکھا لگتا ہے کہ جہاں گلا میں کرنا نا یہ ہک ایک گل کا وزن پورا من جنا ہوں یہ پچاونا بڑا اور اس گل ناونا ایمان آپ بندے کا کم ہے اس واسطے تسا بڑے بھاوے آخر داوان پہلا گو سلام شمے یت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گائے ای پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہر دا یت پھیلا کھو سلام شم بز دست بستا ہے کھڑے غلام پیش کرتے ہے غلام مانا سلام اللہ صحیح محمد اللہم تقبل منڈا کمات کبل دمنے بعد ایک سوال ہے جو کتا ہی گلتی ہوئی معافی حضور داست دا دے نکات کے اندر جنہ دوستوں نے حصہ پایا دامے درمی سخنے سب تھیں قبول و منظور فرمائیں مولا کائنات جتنے حاضرین اور اہل علاقہ سب دے حضور دے ساری امت رحمت فرما مدنی آکا ددکی ساری مغفرت فرما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 حضور دی یاد نال آباد شاد فرما رب العالمین مولا سونے حبیب دے سدقے نفس شیتان بئیمان دے فتنے تو ماحول فرما ایسے کم کرا جنتے تو راضی تیرا سونا حبیب راضی ہو مولا ایک سونے ہبیب اولادا نیک سال اولاد بیماروں شفائے کلیئر مدنیا کا دشد کے روحانی جسمانی مرضاں دور فرما روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما تو قبل نہ کن تو سمیخی متوال کن تو صلی اللہ تعالی عالبی سید سیدنا محمد سن. dice